شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق سورة تغابن ہے ذکر منافقین کے بعد تقسیم مومن وقافر. نیت تولحکم, انبالکم, کی اللہ و کافر کی علت ہے انما و پہلے وہی تھا نا خلاصہ بیان توحید دری لکری للہ ما فی, السماوات ما فی الارض یہ بیان توحید ہے عظمت باری تعالی تصویر بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں خاص اس کی ہی سلطنت حقیقی اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے والذی خالہ دلیل اکلی جی وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو دلیل عقلی انفس ہے دلیل عقلی انفسی اور ایجاد ذات ہماری ذات کو اللہ نے پیدا کیا ایجاد ذات وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو پامن کم کافروں گا من تقسیم ہو گئی بعض تم میں سے کافر ہیں بعض مومن ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں مومنین کے اعمال ایمانیہ ہیں کافروں کے کیا ہیں شکریہ ہیں خالقسم وہی دلی لکڑی چلی آ رہی ہے اس کو عام کر دو دلی لکلی کو عام کر دیں گے تاکہ یہ بھی شامل ہوں جائیں اس کے اندر آپا پاکی بھی پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو ساتھ حق کے بس سب وارہ قوم پھر وہی انگھوسی آ گئی ہے اس لیے پہلی دلیل کو ہم عام کرتے ہیں اور صورتیں دی اللہ تعالی نے تم کو یعنی تمہارا نقشہ بنایا پاس وار قوم بہترین نقشے بنایا تمہارے اور اس کی طرف لوٹنا ہے اس کے نیچے لے کو بیانِ معاد قیامت کا بیان بھی آ گیا ساتھ ساتھ توحید کے ساتھ ساتھ یا معافی سماواد یہ خاصہ علم یا اللہ کے لیے علم غیب خاص ہے جانتے ہیں جو خوج آسمانوں میں زمین میں جانتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اللہ جاننے والے ہیں راسین ہی خاصہ علم یا آ گیا علم یات گنبا اللہ دین کا یہ کیا ہے تم بتاؤ تخویب دونوی کیا نہیں یہ تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو کافر خیل ہے مزہ چکھاؤ انہوں نے وبال امرحم اپنے معاملات کا مزہ چکھاؤ انہوں نے بچھا نے اپنے معاملات کا دنیا میں افریہ معاملات والا ہم عذاب العلیم یا انجام اخروی ہے ان کے لیے عذاب دردناک ہے ذال کا سبب عذاب یا انجام دارائن پڑھ لیا ہے اب سبب عذاب کہ دونوں جہانوں کا عذاب اس سبب سے کہ تھے آتے ان کے پاس رسول ان کے دلیر واضح لے کے تو فقال انہوں نے کہا رسولوں کی بن اب باشر یا حضونانہ کیا بشر ہمیں ہدایت کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ بشر نبی نہیں بن سکتا بشریت اور نبوعت میں وہ منافعات سمجھتے تھے کہ بشار نبی نہیں بن سکتا ف کافرو فرو بر لہٰذا انہوں نے قفر کر دیا تھے اس کے ساتھ رسولوں کے ساتھ کفر کر دیا تھا اور پھر گئے ایمان سے کافرو برسول و طول انلمان ال اور اللہ ہی بے پرواہ ہو دیا سریک اللہ تو بھی خود بے پرواہ ذاتی طور پہ تعریفیں کیے ہوئے زا مل دین کافرو من قیامت کا شکوہ گمان کیا کافروں نے یہ کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے قل بلا جواب شکوا آ فرما دی قسم نہ میں رب میرے تھی البتہ ضرور اٹھائے جاؤ گے تم سم ملا تو یہ بیان محاسبہ ہے اٹھنے کے بعد تمہارا محاسبہ ہوگا پھر ضرور خبر دیے جاؤ گے تم اپنے اعمال ہاں کے بارے میں علی اللہ حسیر یہ تمہارا اٹھانا اور پھر حساب لینا اللہ پہ آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل القدرت ہیں ہماری طرح تھوڑے ہیں کامل بلّہ رسول اصول کامیابی جب باعث بھی برحق ہے حساب بھی برحق ہے تو اس کی کامیابی کے لیے ایمان شرطا ہے تو ایمان لوساس اللہ کے اور اس کے رسول کے ون نور نور کے نیچے کو قرآن قرآن کے ساتھ ایمان لاؤ تعالی ہم نے اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے خبردار ہیں تم بھی کر دی میرے عزیز پہلے تھی تقریب دنیا بھی اخروی اب بھی تقریب اخربی ہے یوم یجم جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو اجتماع کے دن لے یوم جم اجتماع کے دن ظال کا یوم تغابون یہ دن ہوگا ہار جیت کا تغابون کا من کالکھو جی ہار جیت کوئی جیت رہے ہوں گے کوئی ہار رہے ہوں گے یہ دن ہوگا ہار جیت کا یہ آپ کبھی وہ ووٹ ہوتے ہیں نا ووٹ تو ووٹ جب لڑتے ہیں انتخاب کا دن ہوتا ہے پرچے ڈالتے ہیں وہ بھی ہار جیت کا دن ہوتا ہے نا تو جو امیدوار ہوتے ہیں ان, ان کو سکرات تاری ہوتی ہے ہاں پتہ نہیں جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں کھانا رہ جاتا ہے پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آہ. اپنی اس ہار جیت کو دے کہ اگلی ہار جیت کو ذرا یاد کریں اللہ کے بندے و میوں میں باللہ بشارت اور جو ایمان ساتھ اللہ کے عمل کی اچھے مٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں ہوں گے علام و یاد و ماکانہ قبل اسلام ایمان کے ساتھ گناہ مٹی جاتے ہیں اور داخل کرے گا اس کو جنات انہار خال جین پیا بدا یہی کامیابی ہے بڑی بھل انجام مجرمین جن لوگوں نے کفر کیا اور دل کے اندر کفر کیا زبان کے ساتھ ہماری ہے تو وہ یہ لوگ جہنمی ہیں ہمیشہ رہیں گے اور برا ہے کتاب میرے محترام یہ آپ تنقید کر رہے ہیں اس طرح کہ جس طرح آخرت سے معنے ہے نا کفر انسان کو کفر کس سے مانے ہیں آخرت کفر تو روکتا ہے نا ظاہر چیز ہے قفر معنی انل آخرت ہے اسی طرح آدمی کبھی کبھی مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے وہ بھی مان انل آخرت بن جاتی ہے مصیبت لمبی ہو جائے نا تو پھر آدمی خدا کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے کہتے خدا تو میرا ہے ہی نہیں اگر میرا خدا ہوتا تو مجھے مصیبت کے اندر اتنی کیوں گرفتار کرتا لوگ کہتے ہیں اسی طرح تو مصیبت بھی مانل آخرت بن سکتی ہے اسی طرح دنیا کے اندر منہ ہمیں کھونا ایشو آرام کے اندر آ جانا یہ بھی مان عل آخرت ہے اب یہ دونوں چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے پہلے کس کا بیان تھا کفر کا وہ مان نلاخرت تھا اب کس کا بیان ہے مصیبت کا اور نعمت کا یا یوں کا اور نک کا اور نعمت کا ما اصاب میں مصیبت مان اول کا دور کرنا رف مان اول رف مان اول فرما مصیبت بھی تمہیں فکر آخرت سے معنی نہ بنے نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے جب اللہ کے حکم سے ہے تو اختار صبر و رضا اختیار کرنا چاہیے مصیبت پہ صبر کرو اللہ کی رضا پہ راضی کرو صبر و رضا اختیار کرو وہ میوم بلّہ اور وہ شخص ایمان اللہ اللہ کے یاد طالب اللہ تعالیٰ اس کی دل کی رہنمائی کریں گے کس طرح صبر و رضا کی طرح یہ لکھ دو جو ایمان لات ہے ساتھ اللہ کے اللہ رابری کریں گے اس کے دل کو صبر اللہ کی طرح ولّہ بالک الف علی باتی اللہ اصول کامیابی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کر رسول کی بس اگر پھر گئے تو بتاد سے تو سوائے اس کے نہیں ہمارے رسول کے ذمہ کیا ہے پہنچا دینا واضح انہوں نے فریض ادا کر دیا اللہ لا الہ اللہ بیان توحید توحید تو اصل چیز ہے نا بار بار اس لیے اس کا یادہ کیا جاتا ہے بیان توحید واح اللہ خاص اللہ پہ تول کرے مومن یہ سارا بیان توحید ہے اچھا جی پہلا معنی کیا تھا جی مصیبت اب دوسرا معنی تھا انہما فی النعمت اس کو دور کر دیا گیا رفا مان ثانی انماک فر نعمت جو ہے نا وہ بھی تمہیں فکر آ کر اے ایمان والو بے شک بعض بیویاں تمہاری اے مین ہے بے شک بعض بیویاں تمہاری اور بعض اولاد تمہاری دشمن دینی ہے تمہارے ادوب کے نیچے کو دینی دشمن پا ضرور ہم بس ہوشیار رہو ان سے آپ دیکھو بیویاں اولاد اللہ کی نعمت ہے یا نہیں تو اس نعمت میں اتنی من ہمیں ہو جائے کہ ہر ان کی فرمائش پوری کرتا ہے تو دینی دشمن بن جائیں گے یا نہیں آپ بیوی کہتی ہے یا اولاد کہتی ہے ہمیں ٹی وی خرید کر دو ٹی وی کے ڈرامے دھر میں دیکھتے رہیں گے ناچ چل رہا ہے گھر کے اندر ڈرامے ننگے چل رہے ہیں واحد گانے ہیں حضرت صاحب مسلح پہ بیٹھے تسبیح پہ پڑھ رہے ہیں بیوی بی بچے ڈرامے دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب کیا پڑھ رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں تو ایسی تسبیح کا کیا فائدہ تسبیح پھری من کا پھرا دل نہ پھرا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں من کا پھرا تو صرف فرمایا بیوی ہو یا اولاد ہو اگر دین کے خلاف بات کریں تو ہوشیار بات ان کو ڈنڈا دکھاؤ یہ نہیں ان کے سامنے گدھا بنے رہو ایسے بتہ جہاں مرضی ہے بیوی بھاگتی پھرے سارا دن شہر کے اندر پتا نہیں کہ یہ گورنمنٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے ہاں ہم اپنے عیش آرام کے اندر بیٹھے تصویر آ رہے ہیں پتہ نہیں کہ ہماری کہاں چل رہی ہے انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے ہوشیار اولاد کا پتہ نہیں کہ ہماری اولاد کہاں پھر رہی ہے دو دو تین تین دن ہو جاتے ہیں اولاد کا علم تک نہیں ہوتا ہم پتہ ہی نہیں نکالتے پتہ یہ چلتا ہے کہ یا قتل ہو گئی اولاد یا تھا کے اوپر گرفتار ہے یا کسی کے ساتھ لڑکے خونا خون ہو کے آ گئے ہیں صاحب باب ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر لمحہ کہ ہماری اولاد اس وقت کہاں ہے ہر لمحہ رونا چاہیے اب بات ہی سمجھ تو یہی فرمایا کہ بعض بیوی بعض اولاد دشمن ہیں یاد ہوشیار ہو اچھا جی آپ بیوی نے جی آڈر دیا آپ کو ٹی وی کا فرمایا کہ ڈنڈا اٹھا کے مارنا نہ شروع کار تو یہ بھی پیار اس کو سمجھاؤ کہ ٹی وی دیکھ لو گناہ کا کام ہے یہ تیری فرمائش ادھر پوری نہیں ہو سکتی اس لیے آگے فرما دیا فرمائش کے اوپر کیا ان کو کر لے تو پھر معافی کر دو ڈنڈا منڈا خواہ مخواہ چلانا ہے جو کام پیار محبت سے نکل جائے ہاں نہ نکلے تو پھر کہیں ڈنڈا چلانی پڑتا ہے اور اگر معاف کر دو یعنی سزا نہ دو بس در گزر کرو یعنی زیادہ ملامتی نہ کرو ب تک پھر بلو جان معاف کر دو بہن اللہ خر رہی ان نما امبال کو رف معنے سالش بھائی دو معنی آ تھے پہلے رف مانے سالش www.shahideislam.com ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام پہلے کس کے بارے میں تھا دوسرے معنی میں بیوی اور اولاد تھا نا مال تھا وہاں ادھر مال کا اضافہ ہے اس لیے مال کا اضافہ رفمان خالص یقینی بات ہے کہ مال تمہارے اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے ہاں اس میں کون پاس ہوتا ہے ان جہان میں اور اللہ تعالیٰ ان کے یہاں حجر عظیم ہے فتخ اللّہ مستطا تم اللہ من ڈرو اللہ سے اصول کامیابی مولانا علاؤ الدین صدیق کی گزرے ہیں لاہور کے اندر عالم بھی تھے پروفیسر بھی تھے حضرت لاہوری کے مری تھے وہ فرماتے تھے کہ میں ایک دوست کے ساتھ گیا گریجویٹ کے پاس تھا وہ دوست میرا ایک چھوٹا بچہ لے آیا اور چھوٹی بچی لائی مجھے کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب عالم صاحب میں انگریزی بھی جانتا تھا ان کے ساتھ انگریزی بولو پھر پھر انگریزی بولیں چھوٹا بچہ بچی پر پر انگریزی بولنا شروع کر دیا میں حیران رہ گیا پھر میں نے کہا اس کے بیٹے کو کہ سورت اخلاص سناؤ چپ تم انگریزی پر پر بول رہا ہے سورت اخلاص کا پتا نہیں کھولو ملنا اور اس کی بیٹی سے پوچھا بیٹی خدا کتنے ہیں کہنے لگی خدا تین ہیں باپ بیٹا روح خود مسلمان کی بیٹی جی کیا عیسائیوں کے سکول میں پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھاتے ہیں کہ عیسائیوں کی زبان انگریزی ہے انگریزی میں بڑے ماہر ہو جائیں گے جیسے عیسائی کتے کی طرح بھونکتے ہیں یہ بھی کتے کی طرح بھونکیں گے हو, ہو ہو ہوو ہوو یہ انگریزی بولتے ہیں نا ہاؤ ہو, ہو کرتے ہیں دیکھا ہے چاہے کتا بھونک رہا ہو لیکن نہ کولو بلّہ آتا ہے نہ خدا رسول کا پتا ہے خدا تین ہے جی باپ بیٹا رات یہ کیا ہے کچھ اولاد کو کا ایندھن بنا رہے ہیں ایندھن بنا رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے کاش کے یہی خدمت یہ وقت کس کے اندر خرچ کیا جاتا خدمت قرآن کے اندر خرچ کیا جاتا بت اللہ حصول کامیابی ڈرو اللہ سے جتنا ہو سکے وس مئو سنتے رہو مواعث کو قرآن کو سنو مواعث کو سنو وتی فرم کو اللہ کیوں کی وہ ان اور خرچ کرو تم ایک خیر اللہ کو جو ہے نا اس سے پہلے یقون مقدر ہے وہ ان فیکو یکون خیر اللہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو ہوگا بہتر تمہارے لیے وہ میوں کا شوہ نفس ہی ثمرۂ انفاق اور جو شخص بچایا دیا بخل طبی سے یہی ہیں کامیاب ہونے والے ان قرض اللہ قرض حسنا ترغیب انفاق اگر قرض دو اللہ تعالیٰ کو قرض اچھا ہے کئی دعا پڑھ چکے ہو نا تو بڑھائے گا اس کو واسطے تمہارے دنیا میں اور بخشے گا واسطے تمہارے سمر و اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان شکور من قدردان حوصلے والے ہیں کو بھی جلدی عذاب نہیں دیتے عالم شاد <صحیح> -e اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید <صحیح> -e اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف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 www.shahidaislam.com